اسلام علیکم خواتین حضرات فائنانشل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر ٹوینٹی فور آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کا تعلق ڈیٹرز کریڈٹرز ریسیویبلز پیبلس اکروول اور ایک نئی بات پروویژ کے بارے میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جی ڈیٹرز اور کریڈیٹرز میں تو میں آپ کو فرق جو ہے وہ کتنی مرتبہ میں بتایا ہے کہ ڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کاروبار نے پیسہ وصول کرنا ہوتا ہے اب جب آپ یہ ہم بات کہتے ہیں تو بھائی پھر جس سے بھی کاروبار میں پیسہ وصول کرنا ہے وہ ڈیٹر ہی ہو گیا یہ باقی ریسیویبل کی کیا بات ہوئی ڈیٹرز عام طور پہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کو ہم ٹریڈ ڈیٹرز کہتے ہیں یا جن سے ما جن کو مال جو بھی ہم بنا رہے ہیں یا جو ہم بیچ رہے ہیں وہ مال کا لین دین ان سے ہوتا ہے یا جن سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو ان لوگوں کو مال کے ایورس جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹرز کلاسیفائی کرتے ہیں یا ان کو ڈیٹرز کہتے ہیں ٹریڈ ڈیٹرز بھی کہتے ہیں ان کو ایک تو یہ بات ہو گئی کریٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے پیسہ دینا ہوتا ہے سو so کریڈٹر جو ہے اس سے ہم نے مال خریدا وہ مال جو ہم بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں یا وہ مال جو ہم نے را مٹیریل کی صورت میں خام مال خریدا اگر کسی سے جس کو ہم پروسیس کر کے بیچیں گے تو وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں جن سے ہم وہ مال خرید رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کریڈیٹرس کہلاتے ہیں so یہ بات تو ڈیٹرز اور کریڈیٹرس کی ہو گئی اب آئی بات کہ جی یہ رسیویبل کیا ہے ایک ریسیویبل بھی بیلنس شیٹ پہ ہم چیز دیتے ہیں جی ریسیو ادر ریسیویبلس کہ اور بھی پیسے ہم نے کچھ لوگوں سے لے ہیں کسی مت پہ اس کے علاوہ جو کہ ہم نے ان لوگوں سے لینے ہیں پیسے جو جن کو ہم نے مال بیچا جو ہمارے ٹریڈ ڈیٹرز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پیسہ لینا ہو کسی بھی چیز کے لیے کسی سے لینا ہو تو وہ ادر رسیویبل میں آ جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی اسٹاف کو ہم ایڈوانسز دے دیتے ایڈوانس دے دیتے کہ بھئی تنخواہ کیا گیز یہ تم کسی کو ضرورت ہے پیسے پانچ سو روپئے لے لو لے لو جو بھی ہے تو وہ ادر ریسیویبل کے اندر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آ جائے گی کہ جی آپ نے وہ ابھی اس کی تنخواہ میں سے اس مہینے کے آخر جب ریکوری ابھی کرنی ہے اس کی تنخواہ میں سے اور کی نہیں ہے تو وہ ادر ریسیویبل آ جائے گا تو اس قسم کے اور جو چیزیں ہیں وہ ادر رسیویبل میں آتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتی ہے بات کہ جی ہم نے کسی کو ایڈوانس میں پھر وہی ایڈوانس کی بات ہے کہ جی ہم نے کرایہ جو ہے دکان کا وہ چھ مہینے کا دے دیا حساب ہم رہے ہیں ایک مہینے کا تو خرچہ جو ہے اس مہینے کی آمدن اور خرچہ جو ہے تو ایک مہینے کی تنخواہ ہے لیکن ایڈوانس ہی ہم نے دیا ہوا ہے اگر ہم ایک مہینے پہ خالی کر دیتے ہیں دکان یا چھوڑ دیتے ہیں دکان یا جو بھی چیز ہے تو وہ پیسہ باقی پانچ مہینے کا کرایا جو ہے وہ اگریمنٹ کے حساب سے ہمیں واپس ملنے کی ہو سکتی ہے بات سو ادر ریسیویبل یا پری پیمنٹ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے پری پی کر دیا ہم نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہے اس کی تو یہ بھی ہمارا ہمیں جو ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے اور یہ ہم کی واپس آنے ہے. اس, اسے بھی واپس آنا ہے ہمارے پاس تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے جن کا تعلق ٹریڈ سے نہ ہو جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس سے نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کاروباری خرچ ضرور ہے یا کاروباری نوعیت کی چیز ہو سکتی ہے لیکن بیچنے کے جو پیسہ آنا ہے وہ ٹریڈ ڈیٹر کہلائے گا باقی سب چیز میں وہ ادر ریسیوبل میں چلی جائے گی بات سو so, یہ تو ہو گئی بات ڈیٹر کی اور ریسیویبل کی اب بات کریں ہم گریٹرز کے ہم نے بات کی پہلے لیکن اس کے ساتھ آتے ہیں پی تو اب آتے ہیں پی کی طرف پیمنٹس جو ہیں وہ, وہ تمام ادائی گیا ہیں جو آپ نے کسی کو کاروبار کے سلسلے میں کرنی ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ پرچیزز کے ساتھ نہیں ہے یا اس جو آپ مال خرید رہے ہیں لوگوں سے اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ ٹریڈ کریڈٹرز میں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں یا دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں جو ہم سے مال خرید رہے ہیں وہ ہمیں ایڈوانس میں پیسے دے دیتے ایڈوانس میں ایک طریقے سے آپ یوں جی وہ بکنگ کرا دیتے ہیں کہ جناب جولائی کے مہینے کی اگست کے مہینے کی جو ہے جو, سے سیل جو سپلائی ہوگی یا جو مال بنے گا وہ ہمارے لیے اس میں سے اتنا حصہ ریزرو کر لیں اس کے ایڈوانس کے پیسے جو ہے وہ ہم ایڈوانس میں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ جو ایڈوانس میں پیسہ آیا ہے سیل ابھی نہیں ہوئی سیل ہوگی جولائی میں یا اگلے مہینے میں یا جب بھی ہونی ہے اس کو وہ سیل تو تب ہوگی جب مال اس کو ڈلیور ہو جائے گا جب مال اس کو پہنچا دیا جائے گا یا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا تب سیل ریکارڈ ہوگی لیکن جو ایڈوانس اس نے دے دیا کہ جی آئندہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ پیسے جو ہے یہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کر لیں گے تو یہ ایڈوانس میں آئے. وہ ہو سکتا ہے کہ جی اس عرصے کے دوران کہہ دے کہ صاحب مجھ کو آپ کا مال نہیں چاہیے میرے پیسے لوٹا دیجیے لہذا بات کیا بنی بات یہ بنی کہ جو ایڈوانس ہمیں ریسیو ہوا کسٹمر سے وہ ایک لائبلٹی ہے وہ ایک پیبل ہے اور وہ پیبل کے مد میں ریکارڈ ہوگا کریڈیٹر وہ نہیں ہے وہ پیبل بن جائے گا تو اس طریقے سے Creator وہ ہے جو کہ ہم نے پیسے دینے ہیں مال خریدے ہوئے کہ میں ایڈوانس ہمیں کسٹمر دے رہا ہے کوئی تو وہ پیبل کے مد میں آئے گا کیونکہ وہ بھی لائبلٹی ہے ہمارے کاروبار کی ہم نے ابھی سپلائی نہیں کی لیکن ایڈوانس میں پیسے وصول کر لیے اب آئے اس سوال کی طرف کہ یہ اکروس کیا چیز ہوتی ہے اب اکروس کی بات کرنی ہے تو اکروس جو ہے وہ استعمال لفظ کیا جاتا ہے ان تمام ایکسپنسز کے لیے جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پہ بجلی ہے ٹیلی فون ہے گیس ہے پانی ہے تنخواہیں اور مختلف قسم کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اخراجات جو ادا نہ کیے گئے ہوں اس تاریخ کو جس جبکہ آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس تاریخ کو اگر ان کی ادائیگی نہیں ہوئی لیکن چونکہ وہ اس سے آپ نے افادیت حاصل کر لی ایکسپنس وہ اس مہینے کا ہو گیا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ہو گیا لہذا اس ایکسپنس کو آپ نے لائبلٹی کے طور پہ شو کرنا ہے اور وہ لائبلٹی جو ہے وہ ہم اکروول کی مد میں یا اس کی کلاسیفکیشن جو ہے یا جس ہیڈ میں آتا ہے وہ اکروول وہ کے ہیڈ میں آتا ہے تو تمام وہ ایکسپینس جو کہ خرچہ تو ہے ہمارا اس مہینے کا لیکن کسی وجہ سے وہ ادا نہیں ہوا پے نہیں ہوا بل نہیں آیا اس کا انوائس نہیں آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے چارج جو ہے اس ایکسپنس کو ریکارڈ کر لیا کہ یہ جی خرچہ ہو گیا ادائیگی کو نہیں ہوئی لیکن خرچہ ہوا لہذا یہ اکروڈ ایکسپنس ہے آپ کہیں گے کہ جناب اس کو اکروڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس کو پیبل ہی کر لیجئے کہہ دیجئے آپ اس کو پیبل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ پیبل کی نوعیت میں نے آپ کو بتا مختلف ہے کریڈٹرس کی نوعیت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ مختلف ہے اسی طریقے سے ایکسپینس کی جو لائبلٹی ہے اس کی کلاسفیکیشن علیحدہ کرنے کے لئے یہ لفظ اکروڈ ہے اب یہ معاملہ تو وہاں پہ صحیح ہے کہ جہاں پہ اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہو اگر کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہے یعنی آپ اپنے حساب کتاب اور اکاؤنٹس جو فائنینشل سٹیٹمنٹس ہیں وہ صرف کیش کے کی بیسس پہ بنا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جی اکروڈ ایکسپنسز کوئی نہیں ہوں گے جو آپ نے گیا کر دی اس کے بنا پہ ہوگا اس کی بیسس پہ ہوگا جو وصولیاں کر لی بیس پہ آپ کے اکاؤنٹس بنیں گے تو یہ اکروولس کا جو معاملہ ہے لائبلٹیز کو ریکارڈ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ صرف اکروڈ سسٹم آف اکاؤنٹنگ کے اندر آتا ہے جو کہ کمرشل سسٹم ہے اکاؤنٹنگ کا تو اب ہم بات کرتے ہیں پروویژ کی پروویژن کیا چیز ہوتی ہے ہم نے ابھی بات کی کہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی ہے مال کے وہ ہم نے کریڈٹرس میں بک کر دی جو اس کے علاوہ کوئی پیمنٹ کرنی ہے یا ایڈوانسز ہم نے کسٹمر سے ریسیو کیے وہ ہم پیبلز کے اندر شامل کر دیتے ہیں اکروولس کی بات کی ہم نے کہ جی اکروول جو ہیں وہ ایکسپنسز جو ہم انکر کر رہے ہیں جو اس مہینے میں ایکسپنس ہو رہا ہے چاہے وہ پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کی اس کو اگر وہ آؤٹ ہے اگر ہم نے اس کو پی نہیں کیا تو پھر ہم اس کو کر لیتے پرویژن کیا چیز ہے پرویژن جو ہے لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی خرچے کے بارے میں ایکزیکٹ پتا نہ ہو کہ جناب یہ دس روپے کا ہی بل آئے گا آپ کا خیال ہے کہ دس روپے تک بل آ سکتا ہے یا اگر پچھلے مہینے بھی وہ مثلاً بجلی کا بل آتا ہے کہ جی چونکہ پچھلے مہینے جو ہے وہ اتنے کا بل آیا لہذا اس مہینے بھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس بیسس پہ جہاں پہ کہ بل موجود نہ ہو یا اماؤنٹ جو ہے اس خرچے کا وہ صحیح طور پہ اس کا تعین نہ کیا جا سکے اس کو ڈٹرمن نہ کیا جا سکے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس خرچے کے لیے ہم ایک پروویژن کر دیتے ہیں کہ ہم پرووائیڈ کر دیتے خرچہ ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ amount کیا ہوگا لیکن یہ خرچہ کاروبار کرنے کے لیے اس مہینے یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر یہ ہوا ایگزیکٹ فگر کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم لہذا ایک ایسٹیڈ فگر آپ کے لئے اس کو ہم پروائڈ کر دیتے تاکہ حساب کتاب جو ہمارا بنے اس میں ان تمام اخراجات کا ذکر آ جائے جو کہ کیے جانے چاہیے اور کیے گئے ہیں کاروبار کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے اور اس آمدن کو اچیو کرنے کے لیے جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے ریکارڈ کی ہے تو یہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ہے کہ جہاں پہ آپ سپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ نمبر ایک اس کا اماؤنٹ ایکزیکٹلی exactly کیا ہوگا یا پھر کئی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ ہیں خاص طور پہ جہاں پہ آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں ڈیٹرس کے حوالے سے یہ ہوتی ہے بات کہ جی کچھ لوگ کسی نے آپ کو پانچ روپئے بچ گئے اس کے دینے کے پانچ لاکھ کا بل اس میں سے پانچ روپئے کم ہو گئے یا کہیں پتا چلا کہ وہ جس کو آپ نے مال بیچا تھا اور یہ سمجھ کے ادار دیا تھا کہ بھائی وہ دے دے گا وہ صاحب سفائی ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں دوڑ جاتے ہیں بغیر پیسے ادا کیے ہوئے تو وہ جو اب آپ کے پاس تو وہ بیٹر میں شامل ہے چیز اب وہ چیز جو ہے وہ تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کہاں ڈھونڈوں کیسے ڈھونڈوں چلیے صاحب کچھ عرصہ تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جتنا عرصہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو مقصد وہ آپ کریں گے شک لیکن اکاؤنٹنگ کے حوالے سے جو وہ ڈیٹ ہے یا وہ جو پیسہ آپ کو وصول ہونا تھا وہ پیسہ جو ہے وہ اب اس کی اس کو ریسیو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹفل سا معاملہ ہو گیا کہ شک اب کو پتہ نہیں کہ وہ پیسہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ پیسہ کسی طریقے سے مل جائے تو جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ڈیٹر جو ہیں ان ڈیٹرز میں سے اتنا جو ہے وہ ہماری ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ جب ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ پتہ نہیں لگے کہ یہ جی وصول ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جناب اس کے اگینسٹ بھی ہم ایک پروویژن کر دیتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ پروفیٹ میں سے کہ جناب یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پیسہ وصول ہوگا اس کی انکم بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی سب کچھ کیا تھا ہم نے لیکن اب اس کی آمد جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹفل ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا لہذا یہ جو ہے اگر نہ آیا تو اس کو تو نکالنا پڑے گا کتابوں میں سے تو کتابوں میں سے کیسے نکالیں گے یا تو اس کو ایز این ایکسپنس پی اینڈ ایل کے پروفیٹ کے اندر جس पी एंड एल उसको مختصرا اس کو پی این کہا جاتا ہے عام طور پہ प्रॉफिट एंड اس کے اندر ہم ایز ان ایکسپنس شو کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو ڈیٹ جو ہے یہ ہمیں ملنی نہیں ہے یا یہ ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ پہلے تو کیونکہ کوشش ہماری جاری ہے ریکور کرنے کی اس ڈیٹ کو تو اس کے اگینسٹ پہلے ہم حفظ ما تکدم کے طور پہ پر ایک پروویژن کر دیتے ہیں کہ جناب کہیں یہ خراب ہو گئی یا نہیں وصول ہوئی تو ہم نے یہ کر دیا ہوگا کہ جس پیریڈ سے یہ ریلیٹ کرتی تھی جس پیریڈ میں اس کا نیچر جو ہے وہ ڈاؤٹفل ہو گیا تھا ریزرو کر دیا پیسہ جناب یہ تو جو ہے یہ معاملہ اس کے وہ ڈیٹ ختم ہو جائے گی تو یہ ایک پروویژن ہے پرویشن کا تعلق ایکچولی کسی ادائیگی سے نہیں ہے یا کسی ریسیٹ سے اس سچ نہیں کہ جی وہ آنے کا ہے پیسہ بلکہ اس چیز سے ہے کہ جی مثال کے طور پہ ڈپریسن کی بھی ہم سال کی جو ہے وہ پروویژن کرتے ہیں کہ اس سال کی پروویژن فار ڈپریسیشن جو ہے یعنی وہ جو استعمال کیے فکس ایسٹ ان کا جو ڈپریسن چارج فار دا ایئر جو ہے اس کو بھی پروویژن فار ڈپریسیشن کہا جاتا ہے تو یہ ایک ریزرو ایک طریقے سے پیسے علیحدہ کر رہے ہیں ہم ریزرو کا لفظ جو ہے وہ میں دانستہ طور پر استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ریزروز بھی ایک چیز ہے تو پروویژن جو ہے میں پرووائڈ کر رہا ہوں کہ جی اس مقصد کے لیے یہ پیسہ میں نے علیحدہ کر کے رکھ دیا تو یہ پروویژن اکروول سے مختلف ہے پی ایبل سے مختلف ہے کریڈیٹر سے مختلف ہے ڈیٹر سے مختلف ہے اور ریسیویبل سے مختلف ہے اب ہم ان تمام چیزوں کے سب سے پہلے تو اکاؤنٹنگ انٹریز کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں یہ yeah. سب سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جی جس وقت ہم اسٹاکس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ مال خام مال ہے وہ ہم خریدتے ہیں اور اگر ہم نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ لائبلٹی کے طور پہ ہم بک کرتے ہیں کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ جی خام مال جس وقت ہم نے خریدا تو ہم نے ڈیبٹ تو کیا سٹاک اکاؤنٹ کہ جی خام مال آ ہمارے پاس یا مال آ ہمارے پاس سٹاک میں چلا گیا جس کو خرید رہے ہیں یا ہمیں سپلائی ہو گیا مٹ. وہ آئٹم اور اگر تو ہم نے اس کو پے کر دیا تو وہ تو کیش سے نکل گیا کیش میں اگر پے کر دیا تو کیش اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا یا کیش بک میں کریڈٹ کر دیا یا بینک بک پہ کریڈٹ کر دیا اگر ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی پھر ہم نے کہا کہ کریڈیٹرز اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر دیجئے لائبلٹی بک کر دیجئے کہ جناب یہ مال جو آیا تھا اس کے جو پیسے دینے ہیں وہ ابھی ہم نے ادا نہیں کیے اور وہ لائبلٹی کے طور پہ ہم نے بک کر لی تو یہ تو اس وقت انٹری ہوئی تھی اسی کے ساتھ جو انٹری ایک ہم نے بتائی تھی آپ کو وہ یہ بتائی تھی کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب مال ہمیں کوئی سپلائی کرتا ہے وہ ہم اسٹور میں اپنے رکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا پھر کوالٹی چیک ہوتا ہے جب کوالٹی چیک ہو جاتا ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ وہ جو پچاس ڈبے یا پانچ لاکھ پانچ سو ٹن یا جو بھی جتنی بھی چیز آئی جتنا بھی مال آیا اس میں سے دو ڈبے ایک ڈبا دو ٹن ایک ٹن پانچ ٹن جو بھی ہے مال وہ ہمارے قابل استعمال نہیں کیونکہ وہ ہم نے جو اسپیسیفکیشن دیے تھے مال کے اس کے مطابق نہیں ہے وہ مثال کے طور پہ آپ اگر آڈر دیتے ہیں کہ جی مجھے بارہ ٹو پین پلگز چاہیے سپلائر جو ہے وہ آپ کو گیارہ تو دے دیتا ہے ٹو پین پلگز اور ایک جو ہے وہ آپ کو تھری پلگ غلطی سے اس نے آپ کے ڈال دیا نمبر تو بارہ ہو گئے جو آپ کے پاس وصول ہوئے لیکن آپ نے مانگے تھے ٹو پن پلگ اس نے ایک سپلائی کر دیا تھری پن کا آپ نے پیمنٹ جو ہے اس کو بارہ ٹو پن پلگز کی کرنی سو ایک جو ریسیو کیا آپ نے وہ آپ اس کو تھری پن والا جو ہے جو غلط آ مال وہ اس کو آپ واپس کر رہے ہیں جب واپس کر رہے ہیں آپ تو پھر اکاؤنٹنگ انٹری آپ نے کیا کی آپ نے جو پرچیز کے اوپر جب مال آیا تھا اس وقت انٹری کی کو کریٹ کیا پرچیز آف یا سٹاک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آپ نے ڈیبٹ کیا اب آپ سٹاک کو بھی ریڈیوس کریں گے اور کریڈیٹر کو بھی ریڈیوس کریں گے لہذا کریڈیٹر کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور سٹاک کو آپ کریڈٹ کر دیں گے اسٹاک میں سے مال کم ہو گیا ایک کم ہو گیا اور جو اس کے عفظ پیمنٹ کرنی تھی وہ بھی اس ایک غلط سپلائی کی وجہ سے ایک آئٹم کے غلط سپلائی کی وجہ سے وہ بھی کم ہو گیا تو یہ انٹری جب آپ مال واپس کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اسپیسیفکیشن کے حساب سے نہیں ہوتا اب جس وقت آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس بل کی جس کے عبد یہ سارا کوئی مال آیا یا جس کے ذریعے یہ سارا مال آیا تو اس وقت آپ के کے اکاؤنٹ کو करते کرتے ہیں اور بینک بک یا کیش بک کو कर کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے اکاؤنٹنگ اینٹریز کی اور یہ ہم دیکھ چکے ہوں اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سپلائر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ڈسکاؤنٹ شاید یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سے آپ اگر ریگولر کسٹمر ہیں کسی کے آپ اس سے ریگولر بیسس پہ مال خریدتے ہیں وہ کہتے جی ٹھیک ہے میری قیمت فروخت دس روپے فی یونٹ ہے لیکن میں آپ سے جو چارج کروں گا وہ ساڑھے نو روپئے کروں گا پچاس پیسے فی یونٹ جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر آپ میرے پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس اتنے اماؤنٹ سے زیادہ کا اتنی رقم یا کوانٹٹی سے زیادہ کا تو پھر میں آپ کو فی یونٹ اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں تو جب وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے ریبیٹ جو ہے وہ قیمت میں کمی جو ہے اس کو ہم کیسے اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹریٹ کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں. ڈسکاؤنٹ تو ہم ریسیو کر رہے ہیں ہمیں وصول ہو رہا ہے ڈسکاؤنٹ ہم ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں لہذا کیا یہ انکم ہے کاروبار کی اور اگر انکم نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے یہ ہے تو ایک طریقے سے انکم ہی لیکن چونکہ قیمت ایک خرید کے اندر کمی ہو گئی اس لیے وہ جو کاسٹ ہے اس آئٹم کی وہ کم ہو گئی ایک, ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ جی وہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہا آپ کو اس ڈسکاؤنٹ کو آپ سٹاک اکاؤنٹ میں سے نکال دے کہ جی قیمت جہاں پہ آپ نے قیمتیں خرید لکھی ہوئی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سٹاک اکاؤنٹ کے اندر تو پورا ویلیو دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ فل ویلیو ہے اس مال کا جو ہم نے خریدا اور جو ڈسکاؤنٹ ہمیں وہ دے رہا ہے بہوالا کہ جی انکم ہے یہ اس کو ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھول کے اس میں ہم ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو علیحدہ سے شو کر دیتے ہیں اور جس وقت فائنینشیل سٹیٹمنٹ پروفیٹ اینڈ لاس میں ہیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ آتا کہ جی یہ اب ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ انکم کے ساتھ جہاں پہ آپ نے سیل شو کی ہے اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آپ شو کریں گے یا اس کو بھی کئی اور شو کرتے اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں آپ کیونکہ ہے تو انکم بٹ بیسکلی اس وقت جو چیز سمجھنے کی ہے اس وقت یہ ہے کہ جب آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر مل گیا تو آپ ڈیبٹ کر دیں گے کریڈیٹرس کو اور کریڈٹ کر دیں گے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ کو یا اسٹاک کے اکاؤنٹ کو آپ کی مرضی اسی طریقے سے جس وقت ہم ڈیٹرس کی بات کرتے ہیں تو یہی ڈسکاؤنٹ ہم اپنے کسٹمرس کو بھی دے سکتے ہیں وہاں پہ پھر ڈیٹر جو ہمیں جو ڈیٹر کا اماؤنٹ ہے جو ہمیں وصولی کا اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اور ایکسپینس کریٹ ہو جائے گا وہ ایکسپینس کیا ہے ڈسکاؤنٹس پیڈ یا الاؤڈ ٹو کسٹمر آپ اس کو منا کریں گے سیلز میں سے آپ اس کو مائنس کریں گے ڈیٹرز جو وصولی کرنی ہے کیونکہ ڈیٹرز اب کم ہو گئے سو روپے کی چیز تھی آپ نے پانچ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیا اب سو روپے تو آپ کو نہیں وصول ہونے آپ کو پچانوے روپے ہونے تو وہ پانچ روپے بھی کم ہو گئے اور دوسری طرف آپ کا سیل کے اگینسٹ ایکسپنس آ جائے گا سیل آپ فل ویلیو پہ گروس ویلیو پہ شو کر رہے ہیں تو وہ فل ویلو پہ گا لیکن دوسری طرف ایکسپنس ریکارڈ ہوگا ڈسکاؤنٹس یا ری بیٹس الاؤڈ ٹو کسٹمرس تو دونوں کے لیے جہاں ہمیں وصول ہو رہا ہے ڈسکاؤنٹ یا ہم پے کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ الاؤ کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ اپنے کسٹمرز کو تو یہ انٹریز ہوں گی اب اس سے آگے چلیں یہ تو میں نے بات آپ کو کہہ دی کہ کریٹرز کا ٹریڈ کریٹرز کریٹرز جو ہے وہ جو مال ہم خرید رہے ہیں اس سے جو لائبلٹی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب یہ تو کلیئر ہو جانا چاہیے اب ہم ایکسپنسز کی بات آتے پیولز کی بات آتے اکروڈ ایکسپنسز کی بات آتے اسی طریقے سے کہ جی جس وقت مثال کے طور پہ ہم نے ایک جو ہے سٹیشنری ہم مثلا کسی سے خرید لیتے ہیں خرید لیتے ہیں کسی سے وہ اس کی پیمنٹ ہم نے نہیں کی, اب وہ جو ہے وہ ہے لیکن اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی تو اسٹیشنری کا, ہو کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا جو اسٹیشنری ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہے تو یہ اس طریقے سے ریکارڈ ہو جس وقت ہم اس کی پیمنٹ کریں گے اس وقت جو ہے وہ ہم بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کر دیں گے یا کیش کو کریڈٹ کر دیں گے اور ایکسپینس پے کو جو ہے وہ ہم ڈیبٹ کر دیں گے ہاں اگر ادھر بھی کہیں ہم اس میں بھی ہمیں کوئی ریبیٹ ملتا ہے یا کسی وجہ سے ادائیگی کم کرنی ہے تو تب ہم اکروڈ ایکسپینس یا ایکسپینس پیبل کو ڈیبٹ کریں گے اور جو ایکسپنس اکاؤنٹ جہاں پہ ہم نے وہ پورا پہلے ریکارڈ کیا تھا ایکسپینس اس اکاؤنٹ کو دیں گے اس میں میں ادارے کے وہ کچھ خرچہ کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسپینس آپ نے تو پے کر دیا پاس سے کہ جی آپ کا پانچ ہزار روپئے خرچ آپ ہوٹل میں رہے آپ نے بس کا خرچ بھی اپنی جیب سے دیا آپ نے کچھ اور خرچ دیا اور آپ کا ٹوٹل بل جو بن گیا وہ پانچ ہزار روپے کا بن گیا یہ آپ نے پیسہ اپنی جیب سے ادا کر دیا تو آپ نے اپنے حساب میں تو پانچ ہزار روپیہ ایکسپنس ریکارڈ کر لیا پیمنٹ بھی ہو گئی اس کی کیش بک سے اس کی کریڈٹ بھی آ گیا. اب وہ جس وقت آپ دل کرتے ہیں اس کلائنٹ کو یا اپنے ادارے کو یا جو بھی شخص ہے جس نے آپ کو, اس کو جس کے لیے آپ نے وہ خرچ کیا تھا اور وہ اس کو پیسہ دینا ہے آپ کو واپس واپس دینا ٹی اے بہت دفعہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے تو تب کیا ہوگا تب یہ ہوگا آپ نے پانچ ہزار کا بل دیا آپ کا بل جو ہے وہ پانچ ہزار کا پاس نہیں ہوتا یا اپروو نہیں ہوتا یا اس کے حساب سے نہیں ملتا آپ کو چار ہزار سات سو روپے یا پانچ ہزار کے اگینسٹ آپ کو چار ہزار سات سو روپئے ملتے ہیں. اب جب آپ کو چار ہزار سات سو روپے ملیں گے تو وصول تو آپ کو چار ہزار سات سو روپئے ہوئے کس چیز کے اگینسٹ ہوئے جو پانچ ہزار کا خرچہ تھا جو آپ نے کر دیا اب آپ پانچ ہزار اس اکاؤنٹ میں جائیں گے جہاں پہ پانچ ہزار ریکارڈ کیا ہوا تھا وہ جو وصولی ہوئی ہے آپ کو وہ چار ہزار سات سو گئی وہ کریڈٹ ہو گیا اکاؤنٹ پیچھے بج گئے تین سو روپئے تین سو روپئے آپ کی جیب سے گئے وہ آپ کا اصل میں خرچہ ہو گیا کیونکہ باقی پانچ ہزار میں سے سینتالیس سو تو آپ کو حاصل ہو چکا تو اصل خرچہ جو آپ کا وہ سمجھ میں ہوا وہ تین سو روپئے ہوا تو اس طریقے سے ریڈکشن جو ہے ایکسپنس میں یہ بھی آ جاتا ہے اب ایک اور چیز بتانے کی وہ یہ ہے کہ اکرول جو ہے جب بھی ہم کرتے ہیں کسی ایکسپنس کو اکرو کرتے ہیں تو وہ ایکسپنس جو ہے اس کی ایکزیکٹ فیگر جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے پرویژن میں نے آپ سے کہا کہ پروویژن میں ہم ایک ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اس کا ہمیں پورے طریقے سے اندازہ نہیں کریے جی اس کی کتنی ٹوٹل کاسٹ جو بنے گی کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک بل نہیں آیا یا انوائس نہیں آیا ہاں جہاں تک پروویژن کسی ڈیٹ کے ہے تو ڈیٹ کی تو اسپیسیفک پروویژن ہو سکتی ہے لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس پچاس لاکھ کے ڈیٹ موجود ہے کہ جی ہم نے لوگوں سے پچاس لاکھ روپیہ لینا ہے اس میں چھوٹے بھی شامل ہے بڑے بھی شامل ہیں ہر قسم کے شامل ہے کسی نے دو روپے دینے ہیں کسی نے پاس روپے روپئے دے رہے ہیں پچاس پیسے دینے رہے تو کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ جی یہ سب سے سب پیسہ یہ ہمیں وصول ہو جائے لیکن ایک جرنل ہم پروویژن کر دیتے ہیں ایک سا کر دیتے ہیں کہ صاحب اس میں سے پچاس ہزار روپیہ جو ہے اس کی وصولی کا کوئی امکان جو ہے موجود نہیں امکان کیوں موجود نہیں کہ جناب اس پچاس پچا, پانچ روپے کو یا بارہ روپے کو یا بیس روپے کو یا پچا, پچیس روپے کو وصول کرنے کے لیے جتنا ہم خرچہ کریں گے اس خرچے کی قیمت زیادہ ہوگی وصولی تو کم ہوگی لہذا کیا فائدہ ہے کہ جی پانچ روپے اور بارہ روپے اور بیس روپے کے پیچھے جائے اور کہہ دیں جی اس کو تو ہم ختم کر دیتے یہ ہمیں تو وصولی کبھی نہیں ہونی جب وصولی نہیں ہونی تو وہ ہمارا پی این ایل کے پروفٹ لاس میں آپ اس کو رائٹ آف کریں گے یا چارج آف کریں گے لیکن اس سے پہلے جب آپ ذرا بڑی ڈیٹ ہے اس کی تلاش میں ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے کوشش میں ہیں کہ جی آپ اس کو ریکور کر لیں تو آپ کہتے کہ ریکوری کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو پھر آپ ایک ایسٹیمیٹڈ بیسس پہ کہ اچھا صاحب اتنا پیسہ جو ہے وہ ہم اپنے کرنٹ سال کے منافع میں سے علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ جو ڈیٹس ہماری ہیں جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں ان وصولیوں کے اگینسٹ ان میں سے جو نئی وصول آئندہ سالوں میں شاید ہو کسی بھی وجہ سے تو وہ اس کے اگینسٹ آپ کر دیتے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جی وہ پانچ لاکھ روپے کی جو تقریباً ڈیٹس ہیں وہ آپ کو وصول نہیں ہوں گی لہٰذا اس کے اگینسٹ آپ ایک پروویژن کرتے ہیں پیسہ اس سال کے پروفیٹ میں سے آپ نکال کے علیحدہ رکھتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی فلا کسٹمر جو ہے وہ کاروبار اس کا ختم ہو گیا یا وہ چھوڑ کے چلا گیا اس کا پتہ ہی نہیں آتا پتہ ہی کہیں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ یا پرویژن جو آپ کریں گے وہ ایک سپیسیفک پروویژن ہو جاتی ہے کہ اس کے خاص ایک پروویژن ہو جاتی ہے لیکن کہلائے گی وہ پھر بھی پروویژن کرنٹ سال کے پروفیٹ میں سے جب آپ اس کو اس کے اگینسٹ جس وقت آپ کو قطعی طور پہ پتا چل جاتا ہے کہ جی اب تو کوئی امکان ہرگز ہرگز نہیں ہے اس کو وصول کرنے کا تو پھر جو ہے وہ پروویژن کے اگینسٹ وہ ڈیٹ کا اماؤنٹ جو ہے ڈیٹرز کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں اور پروویژن کو آپ ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور وہ اماؤنٹ جو ہے اس طریقے سے رائٹ آف ہو جاتا ہاں اگر کوئی ایسی ڈیٹ ہو نہیں آ جائے جس کے اگینسٹ آپ کی نہوویژن ہے جنرل نہ کوئی سپیسیفک کوئی نہیں اور اسی سال میں کہ جس سال میں وہ ڈیٹ ہوتی ہے اس سال میں اگر ہو جائے تو وہ آپ پروفٹ اینڈ لاس کو بھی ڈائریکٹلی چارج آف کر سکتے. پرویژن کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جی آپ پروفیٹ اینڈ لاس میں سے پروویژ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیبٹ آپ کرتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاس کے اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کرتے ہیں آپ پروویژ کے اکاؤنٹ کو بجلی کا خرچہ ہے آپ کے پاس بجلی کا بل نہیں آیا اپرویل ہے اگر بجلی کے بل کا اماؤنٹ آپ کو ایکزیکٹلی پتا ہے تو پھر تو اکروول ہو جائے گی لیکن اگر بجلی کے بل کے اماؤنٹ کا نہیں پتا آپ کو تو آپ یہ کہتے ہیں پچھلے مہینے کی بیسس کے اوپر پچھلے مہینے یا پچھلے چھ مہینے کے بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں اتنے اماؤنٹ کے آ رہے ہیں اسی بنیاد پہ اسی بیسس کے اوپر آپ اس مہینے کا خرچ بھی ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم وہ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ کریں گے اور ساتھ پروویژن جو ہے فار اکروڈ ایکسپینسیز یا واٹر جو بھی ہے وہ آپ اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیتے ہیں جس وقت بل آئے گا اگلے مہینے اور آپ کو ایکزیکٹ اماؤنٹ یا جب بھی آتا ہے وہ بل جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریکشن کرتے ہیں اگر وہ جو اماؤنٹ ایسٹیمیٹڈ تھا وہ بل کے اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے یا پچھلے پیریڈ کے پروفٹ میں سے زیادہ پروویژن کر دی تھی لہذا وہ جتنی فالتو ہے وہ واپس پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی ایکسپینس تو آپ اس مہینے میں جس مہینے میں وہ ہوا تھا اس مہینے میں چارج آف کر چکے تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا پیمنٹ جو کریں گے آپ وہ پیمنٹ کریں گے اس اماؤنٹ کی جس اماؤنٹ کا بل آیا تو وہ جو باقی اس میں پروویژن کے اکاؤنٹ میں جو رہ جائے گا بیلنس وہ بیلنس جو ہے اس کی پیمنٹ ہوگی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش یا بینک جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا سو so یہ چیز جو ہے یہ اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہے یہ آپ کو یاد بھی رکھنی ہے اب بیلنس شیٹ کے اندر ہم کیسے شو کرتے ہیں اس کو بیلنس شیٹ میں کریڈیٹرس اکروس پروویژ فار اکروڈ ایکسپنسز یا پروویژ دو ایکسپشنس ہیں پر لائبلٹیز کے اندر کرنٹ لائبلٹیز کے تحت شو کی جاتی لیکن دو ہیں دو ہیں ایک پروویژن وہ ہے جو کہ ڈپریسن کے لیے کی جاتی ڈپریسن ایکٹڈ ٹوٹل ایکٹڈ ڈپریسن جو ہے وہ آپ فکس ایسٹ کی کاسٹ میں سے نکالتے اور سال میں جو پروویژن کی ہے آپ نے وہ ٹوٹل اکیومولیٹ ڈیپریسن میں شامل ہوتی ہے تو so, ایک تو یہ وہ بات ہو گئی دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو bad debts, وہ debts جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ان کی وصولی ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کے خلاف ان کے لیے جو ہم پروویژن کرتے ہیں میں سے وہ پروویژن جو ہے وہ ٹوٹل جو ڈیٹرس ہوتے ہیں ہمارے اس میں سے منا کی جاتی ہے باقی جو پروویژ ہیں وہ کرنٹ لائبل کرنٹ لائبلٹیز میں کریڈیٹرز اپروول وغیرہ کے ساتھ دکھائی جاتی ہے تو یہ بات یاد, رکھ, یاد رکھنی چاہیے اب ذرا ڈیٹرز کی بات کر لیں ڈیٹرس ہم نے آپ سے کہا کہ جی ریسیویبل ہوتے ہیں اس مال کے اگینسٹ وہ پیسہ جو ہمیں وصول کرنا ہے اس مال کے اگینسٹ جو ہم بیچ چکے ہیں اور کریڈٹ پہ ہم نے اس کو بیچا ہے. جس وقت, ہم وہ مال ہیں, تو اس وقت ہماری انٹری اگر تو ہم کیش پہ کرتے ہیں تو کیش پہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ڈیبٹ کیش ہو جائے گا یا بینک ہو جائے گا اور سیلز کو آپ کریڈٹ کریڈٹ دے دیں گے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ سے مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ بھی خریدتا ہے آپ سے وہ کیش پہ بھی خریدتا ہے دونوں قسم کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے آپ نے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کا ریگولر کسٹمر تو اب سوال یہ ہے کہ سیل کیسے بک ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈیٹر کیسے کریٹ ہوا اور ڈیٹر کیسے کلیئر ہوگا اور کیا ہوگا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آتی ہیں تو ان باتوں کو بھی اب ہم کو سٹڈی تھوڑا سا کرنا پڑے گا جس وقت آپ مال بیچ رہے ہیں ان تو چاہے آپ کیش پہ بیچیں چاہے آپ کریڈٹ پہ بیچیں انوائس یا بل تو آپ نے ہر دفعہ بنانا ہے جب آپ بل بناتے ہیں وہ بل بنانا بھی جو ہے یا تو اسی وقت ہو سکتا ہے جیسے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہ اسی وقت بل کاٹ کے کیش میں وہ کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہاں پہ تو بات, وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ یہ ہوگا کہ کیش ان کے ہاتھ میں آیا سیل ریکارڈ ہو گئی ایک انٹری تو یہ ہو گئی معاملہ صحیح دوسری طرف آپ میں آپ کے سٹاک میں کمی ہو گئی اور پھر کیونکہ سیل ہوئی بھارت اس کی انٹری بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا ہوگی اور سولڈ کا, کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ کچھ جائے گا. تو وہ تو علی گا چیز ہے تو کیش سیل تو کیش ایسے ہو گئی کیش میں وہ مل گیا لیکن جہاں پہ جو فیکٹری فیکٹریاں ہیں اور بڑے کاروبار جہاں پہ ہیں وہاں پہ مال جہاں پہ لوگ ریگولر بیسس کے اوپر سپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ عام طور پہ یہ ہے کہ جی ڈیلیوری تو مل گئی ان کو آج کے روز میں انوائس یا بل بنتے بنتے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں جب تک کسٹمر کے پاس بل نہیں جائے گا آپ کو پیمنٹ وصول نہیں ہوگی لہذا آپ اب کیا کریں گے ہم اب یہ ہوگا کہ جی جس دن سیل ہو گئی اس دن سیل تو ریکارڈ کرنی پڑے گی سیل تو اس وقت ہوگئی جس وقت وہ گوڈس وہ مال ان کے حوالے کر دیا گیا تو سیل تو ہم نے ریکارڈ کر لیٹر لی بھی ہم کو ریکارڈ کرنا پڑے گا لا بہ لا اسی روز کہ جی ہم نے فلاں کو سیل کر دی تو کریڈٹ تو سیل ہو جائے گا اور ڈیوٹ جو ہے وہ ڈیٹرس ہو جائے گا اب جس وقت وہ پیسے ادا کرے گا تو پھر کیا ہوگا ڈیٹر جو ہے وہ کلیئر ہوگا بل چلا جائے گا اس کو انوائس ہو جائے گا اور کیش یا بینک جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اگر واپس ہو جائے کچھ مال جیسے ہم نے پرچیز کے بارے میں بھی کہا کہ جی وہ ہو سکتا ہے سیل بھی کم ہو جاتی ہے اور ڈیٹرس بھی کم ہو جاتی ہیں تو سیل کے اکاؤنٹ کو ہمیں ڈیبٹ کرنا پڑتا ہے کریڈٹ کے اکاؤنٹ کو ڈیٹرس کے اکاؤنٹ کو ہم کو کریڈٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس وہ مال واپس آ گیا کہاں آ گیا فنش گڈ اسٹاک واپس آ گیا لہٰذا فنش گڈ سٹاک ہمارا بڑھ گیا تو فنش گڈ سٹاک کو ڈیبٹ کریں گے ہم اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ وہ تو اب اس میں شامل نہیں ہو سکتا وہ سیل ہی نہیں ہوئی تو بیسکلی تو یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ساری انٹریز جو یہ اس سیل کو ریورس کر رہی ہیں تو یہ انٹریز جو ہیں یہ جاننا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اور سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے سو so بات یہ ہے کہ جی اصل جو گمبھیر ہے مسئلہ وہ ہے کہ جو ہمیں وصولیاں کریڈٹ پہ جو ہم مال بیچتے ہیں اور عام طور پہ لوگ جو ہیں کریڈٹ دینے سے کتراتے ہیں کریڈٹ پہ سیل کرنے سے قدر آتے ان لس وہ اس بات کے شور ہو کہ جی آپ کا کاروبار بہت عرصے سے چل رہا ہے اور صحیح چل رہا ہے اور آپ کا نام ہے اور آپ دوڑ نہیں جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ صحیح چل رہے ہیں آپ کا بینک کے ساتھ لین دین صحیح ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو تب وہ جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے راضی ہوتی ورنہ ہر دکان پہ یہ ہم لکھا ہوا تو دیکھتے ہی ہیں کہ ادھار محبت کی کینچی ہے تو بھائی چیز یہ ہے کہ جی ادار دینے سے لوگ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بہت سارے کاروبار یا بزنسز کچھ تو بات ہی ہو گئی کہ جی اگر ہم باہر مثلاً سپلائی ملک سے باہر سپلائی کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم نے کہا کہ جی ہزار ڈالر کی چیز جانی ہے یا اگر ہم پاک روپی میں اگر غلطی سے کوٹیشن اس کو دے رہے ہیں یا ہماری پرائیس فکسڈ ہے کہ جی پانچ سو روپے ہمیں وصولی ہونی چاہیے پانچ سو روپے کی یہ سیل ہوئی تو پانچ سو روپے کی سیل آج اگر ڈالر وغیرہ کا ریٹ جو ہے پاک روپی کے حساب سے وہ کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو جاتا ہے تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے پانچ سو روپے سے کم بھی وصولی ہو سکتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی جو دے رہا ہے پیسے آپ کو وہ اس نے آپ کو کم دے دیے اس کی اس نے آپ کو سو ڈالر ہی دیے یا پانچ سو ڈالر ہی دیے یا جو بھی قیمت تھی اس نے تو وہی ہے آپ کو جو روپے میں وصول ہوئی آپ کا خیال تھا کہ یہ پانچ سو ڈالر جو ہے یہ پینسٹھ کے حساب سے بھی وصولی ہوگی تو ہمارا اتنا پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس لیکن ریٹ کم ہو گیا روپی مہنگا ہو گیا روپیہ مہنگا ہو گیا روپیہ جو ہے وہ اب ساٹھ ملتا ہے ایک ڈالر کے بس تو آپ کو جو ہے وہ پیسے اس کے حساب ساٹھ کے حساب سے ملے تو کیا اس نے کمی کر دی نہیں اس نے کمی دی اس نے پورے پیسے دے دیے اس چیز کی بات نہیں ہو یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جب بیچا کسی کو مال اس نے جو آپ کو پیسہ دینا ہے وہ پیسہ وہ آپ کو پورا دے دیتا ہے یا نہیں دیتا ریٹ فلکچویشن ریٹ میں بڑھاؤ چڑھا کمی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ ڈالر روپے کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا یا کم ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو سو روپیہ کسی نے دینا تھا وہ سو روپیہ آپ کو وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا جتنے عرصے کے لیے آپ نے اس کو کریڈٹ دیا تھا اس عرصے کے اندر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اور اگر وہ عرصہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وصولی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا وہ وصولی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر نہیں ہونی تو پھر کیا ہوگا سب سے پہلے تو جس وقت آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جی شاید یہ وصولی نہ ہو کیونکہ ابھی شاید کا مسئلہ ہے تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ اب گڈ ڈیٹ نہیں رہی وہ اب ڈاؤٹ فل ڈیٹ بن گئی کہ اس میں کچھ شک کا انسر شامل ہو گیا کہ شک ہے ہمیں کہ یہ ڈیٹ ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی پہلے گڈ تھی اچھی تھی اچھی اس لیے تھی کہ ہمیں پوری امید تھی کہ ہمیں یہ پیسہ مل جائے گا لیکن وہ کریڈٹ پیریڈ ختم ہو گیا کریڈٹ پیریڈ جیسے ہی ختم ہوا پیسے نہیں آ رہے اب ہم شک میں پڑ گئے کہ بھائی یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے وہ ہو گئی. اب ہم نے دوڑ لگانی شروع کی کہ بھائی پیسے وصولی کریں کسی طریقے سے خود گئے کسی اور کو بھیجا کو بھائی جان کو کہا کو بڑے بھائی تایا کو کہا کسی اور کو کہا رشتہ داروں کو کہا بھائی پیسے دلوا دو نہیں پیسہ ملا تو اب کیا ہوا اب وہ جو ڈاؤٹ فل تھا جو شک تھا وہ اب حقیقت میں ہو گیا لہذا بیڈ ہو گئی وہ ڈیٹ تو یہ سٹیج گڈ ڈاؤٹ فل اور بیڈ جس وقت گڈ سے ڈاؤٹ فل کا اسٹیج آئے پروویژن کر دیجئے پروویژن آپ نے کر دی آپ نے کرنٹ پیریڈ کے پروفیٹ میں سے پیسہ علیحدہ کر کے دیا کہ بھائی صاحب یہ پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اس مد کے اگینسٹ کہ جو آنا تھا لیکن آئے گا نہیں لہذا شک اور شبہ کے کھاتے کے لیے یہ پیسہ اب وہ پیسہ ڈیٹ نہیں آتی وہ حقیقت شک حقیقت میں تبدیل ہوا کہ جناب وہ ڈیٹ نہیں آئے جی تو ہم تو پیسے نہیں دیتے موجود ہی نہیں ہے پیسے نہیں دیتے آپ کو جب وہ آپ نہیں دیتے پیسے اب آپ کو اپنی کتابوں میں سے نکالنا ہے وہ جو آپ نے اللہ سے کر کے یہ نقصان ہوا ہے آپ کا وہ پیسہ آنا تھا وہ آپ کے پاس نہیں آیا یہ کاروبار کا نقصان ہے تو اس نقصان کو آپ پرفٹ اینڈ لوس کے اندر شو کریں گے آپ نے اس کو پرووائڈ کر کے اس کے اگینسٹ پیسہ الیوا کر کے پہلے پیریڈ کے اندر آپ نے ایک حفاظتی اقدام اٹھایا قدم اٹھایا کہ آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ کہا کہ صاحب اس میں سے پہلے نکال دے پتہ نہیں کہ یہ ڈیٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی اور یہ لاس تو ہونا ہی ہے مجھ کو وہ آپ نے پہلے اب جس میں آگے چل کے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد لاس ہوئی مجھ کو تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا مجھے پتا تھا کہ ہونا یہ ہم نے فلاں مہینے کے اندر جو ہے یہ پروویژن کر دی تھی یا فلاں سال میں پروویژن کر دی تھی اب اس کے اگینسٹ میں اس کو آفسیٹ کر دیتا ہوں تو جس مت آپ کسی ڈیٹ کے جو ڈیٹ ڈاؤٹ فل ہو جائے اس کے اگینسٹ پروویژن کریں گے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں سے کریں گے جس وقت ڈیٹ بیڈ ہو جائے گی اگر تو پرویژن موجود ہے تو اس کے اگینسٹ وہ سیٹ آف ہوگی ورنہ وہ پروفٹ اینڈ لاس میں لاس ریکارڈ ہوگی تو یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے اور آج ہم یہاں پہ بیڈ ڈیٹس کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں آئندہ آپ کو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے